جزاک اللہ امید کرتا ہوں آپ تمام بڑی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہی ہوں گے میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہے تو بتا دیں جی جزاک اللہ تبارک و تعالی حسب معمول ہمدرسے قرآن سماعت فرمائیں گے الحمدللہ رب وصلى الله وسلم على سيد المرسلين بعد اؤذو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والسلام على سيد المرسلين اما بعد اؤذو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افضل الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله افضل الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدين للهدى والكرام وااله وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 15 و 12 ہے سوره بنی اسرائیل ایت اکسٹھ سے پینسٹھ تک تلاوت کر رہا ہوں میرا اب ارشاد فرماتا ہے اذ قلنا لی ابلیس اسجد لی اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا کو مجھ سے معزز رکھا اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا جہنم جزا اکم جز ام فرمایا دور ہو تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک سب کا بدلہ جہنم ہے بھرپور سزا وقت اور بہکا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے اور ان پر فوج چڑھا لا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا اور ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں اور انہیں وعدہ دے اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب سے انا عبادی لئی سلقی وقفہ کا وکیلا بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو یہ مشہور و معروف ترجمے اور مفہوم لیے اللہ تعالی کے پاک کلام کی یہ پانچ آیتیں ہیں جن کا ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے اور اللہ رب العزت میں شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا جبکہ اس نے سجدے سے انکار کیا اور پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں مہلت مانگی اور اللہ نے مہلت بھی دی اور اس کے کہنے پر کہ میں, تیری، میں حضرت اعظم علیہ السلام کی اولاد کو بہتا ہوں گا پیس ڈالوں گا تو رب نے فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو مردود کر، مردود کر کے اپنی بارگاہ سے نکالا اور یہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مطلب اس نے کہا کہ تو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا مراد یہ ہے کہ اس کو مجھ پر فضیلت دی اور اس کو سجدہ کرایا حضرت اعظم علیہ السلام کو تو میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا کیونکہ اسی کی وجہ سے تیری بارگاہ سے دور ہو رہا ہوں تو رب فرماتا ہے قلذ ہب فرمایا دور ہو جا یعنی تجھے نفخائے اولا تک مہلت دی گئی تو شیطان کی عمر اللہ نے لمبی رکھی ہے تو رب فرماتا ہے کہ جو تیری پیروی ان میں سے کرے گا تو بے شک سب کا بدرا جہنم ہے بھرپور سزا اور بہکاد بحکاج ان میں سے جس پر قدرت پائے بھی سعودی کا اپنی آواز سے یعنی وقف سے ڈال کر اور معاصیت کی طرف بلا کر اور بعض علماء نے فرمایا کہ مراد اس سے گانے باجے لہو لحو والی آوازیں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جو آواز اللہ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آواز ہے اور پھر جو فرمایا کہ انہیں وعدہ دے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان پر, پر فوج لا اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا اس سے مراد ہے انہیں اپنے سب مکر تمام کر لے اپنے تمام لشکروں سے مدد لے لے یہ شیطان سے کہا گیا کہ تو وہ بھلے فوج لیا اور جو چاہتا ہے کر گزر اور ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں یعنی زجاج نے کہا کہ جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو علی جس میں شریک ہے جیسے کہ سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے اور فصق اور ممنوعات میں خرچ کرنا اور زکات نہ دینا یہ مالی امور ہیں تو جن میں شیطان کی شرکت ہے اور بنا و ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے تو رب فرماتا ہے کہ ان کا ساجی ہو مالوں اور بچوں میں اور انہیں وعدہ دے اپنی اطاعت کا اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا مگر فریب کا اور رب فرماتا ہے ان عبادی لئی سلقا عل ہند سلطان بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں یعنی نیک مخلص اور ظاہر ہے کہ اس میں تمام آ گئے امبیائی کرام علیہ وسلام بھی آ گئے اولیا غلام بھی آ گئے اسحاب فضل و صلاح یہ جی تمام آ گئے اہل تقویٰ آ گئے اور پرہیزگار آ گئے کسی بھی امت کے ہوں ارشاد فرمایا گیا رب بک مل لب من فضلی ان کان بکم رحیما تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی روان کرتا ہے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے یعنی فضل تلاش کرنا تجارتوں کے لیے سفر کرنا جہازوں میں تو اللہ تعالی نے دیکھیے ان گزشتہ چاروں آیتوں میں اپنی الوہیت اور توحید کے دلائل ذکر فرمائے اپنی قدرت اپنی حکمت اپنی رحمت کا ذکر فرمایا اس سائقت میں اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ اس نے سمندر کو تمہارے سفر کے لئے مسخر کر دیا تاکہ تم سمندری سفر کے ذریعے دور دراز علاقوں میں جا سکو اور ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے واقف ہوں اور ان کی تہذیب اور تمدن سے آگاہ ہوں اور ان کی ضروریات سے مطلع ہو کر وہاں سامان تجارت لے جائیں اور اس طرح ان کی روزی اور معاش کا بندوبست ہو و اضا مقسکمرولا منت رسان کفور اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہیں سب گم ہو جاتے ہیں پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو منہ گھیر لیتے ہیں اور انسان بڑا نا ہے سبحان اللہ دیکھیے اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے جھنجھوڑا ہے اور فرمایا گیا کہ جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کے سوا جنہیں پوچھتے ہیں سب گم ہو جاتے ہیں یعنی ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر نہیں آتا اس وقت اللہ تعالی سے حاجت روائی چاہتے ہیں یہ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرح نجات دیتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں یعنی اس کی توبید سے اور پھر اپنی ناکارا انہی ناکارا بتوں کی پھر یہ لوگ پرستش شروع کر دیتے ہیں تو رب فرماتا ہے وکان ال انسان انسان بڑا نا ہے اللہ اکبر میرا پاک پروردگار فرماتا ہے اف امین کیا تم اس سے نڈر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ گھنسا دے یا تم پر پتھراؤ بیجے پھر اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ فرمایا گیا کیا تم اس سے, ندر ہوئے؟ اس سے تو فرمایا گیا دریا سے نجات پا کر کیا تم اس سے نڈر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دمسا دے انہی جیسا کہ کارون کو دمسا دیا تھا تو مقصد یہ ہے کہ خشکی و تری سب اس کے تحت قدرت ہیں جیسے وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے ایسے ہی خشکی میں بھی زمین کے اندر دمسا دینے اور محفوظ رکھنے دونوں پر قادر ہے خشکی ہو یا تری ہر کہیں بندہ اس کی رحمت کا محتاج ہے وہ زمین میں دنسانے پر بھی قادر ہے اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر پتھراؤ بیجے یورسیلا علیکم حاسبا تم پر پتھرو بیجے جیسا کہ قوم میں پر بیجا تھا پھر اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ یعنی جو تمہیں بچا سکے ایسا کوئی بھی نہ پاؤ گے تو اللہ رب العزت ہر شہ پر قاضر ہے جو چاہے فرمائے ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر 69 ہے ام امین تم این عید احمدی فی اخرا فیور سیلا علم قاصفم مینا غیش فیوغری قم بیما کفر تم تجم علین یا <تصفح> اس سے ڈڈر ہوئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائیں پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجے تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس سے ہمارا پیچھا کرے اللہ اکبر مراد کیا ہے کہ یعنی ہم سے دریافت کر سکے یعنی اللہ سے دریافت کر سکے کہ کیوں کیا ایسا کیونکہ اللہ قادر ہے مختار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اللہ کے کام میں کوئی دخل دینے والا دم مارنے والا نہیں تو جب ایک بار انسان کو اللہ کسی مصیبت سے نجات دے دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور دوبارہ ایسے برے کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس پر وہ مصیبت آئی تھی اور اس بات سے بے خوف نہ ہو کہ اب دوبارہ اس پر وہ مصیبت نہیں آئے گی وہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو ستھری چیزیں دی ستھری چیزیں روزی دیں اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا اس آدمی میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر متعدد وجوہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے اس فضیلت کی تمام وجوہ کا ادراک تو بہت مشکل ہے البتہ مفسرین نے جو بعض اہم وجود ذکر فرمائی ہیں ان میں سے چند ایک ذکر میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی آیت کے تحت اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے ولا قد کر رم بنی آدما بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی تو دیکھیے اللہ نے تمام مخلوق میں سے صرف انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا وائس کال مالا فی العدی خلیفہ جیسا کہ سورہ بکرا میں فرمایا اللہ نے نوئے انسان کے پہلے فرد کو فرشتوں سے زیادہ علمتا فرمایا اور فرشتوں کو سجدہ کرایا حضرت آدم علیہ السلام. تمام مخلوق کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا سبحان اللہ جیسا کہ فرمایا گیا ابلیس منا خلق سورج فوج کی آیت نمبر پچہتر ہے یہ جس کا مبہوم ہے فرمایا اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کیا بات ہے اللہ نے انسان کو اپنی شورت پر پیدا کیا ہے صحیح مسلم شریف کی عزیز سنیں حضرت سیدنا ابو حدیرا رضی اللہ تعالین ہو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو مارے تو چہرے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو تمام مخلوق میں سب سے اچھی حیت پر پیدا کیا لقط و خلق انسان بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت اور حیت پر پیدا کیا ہر مخلوق کھاتے وقت اپنا سر جھکا کر کھاتی ہے اور اپنا منہ اپنے منہ کو کھانے تک لے جاتی ہے اور انسان سر اٹھا کر کھاتا ہے اور کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا ہے انسان کو اللہ نے بلند قامت بنایا ہے وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے جبکہ باقی مخلوق جھک کر چلتی ہے یا زمین پر رینگتی ہوئی چلتی ہے اور انسان سر اٹھا کر چلتا ہے تمام مخلوق تین قسم کی قوتوں میں تقسیم ہے قوت نشوونما قوت حواس قوت شاہوانیاں قوت اقلیہ اب دیکھیے نباتات یعنی درختوں پودوں میں صرف قوت نشو نما ہے حیوانوں میں صرف قوت شہوانیہ ہے فرشتوں میں قوت اقلیہ ہے اور انسان میں اللہ نے یہ تینوں قوتیں جمع کر دی ان میں نشو نما بھی ہے قوت ہواک بھی ہے عقلیہ بھی ہے اور اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا جانوروں کے جسم میں اگر کوئی درد یا تکلیف ہو تو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے اللہ نے انسان کو ادراک اور اظہار کی قوت عطا کی ہے اس لیے وہ اپنا حال بھی بتا سکتا ہے دوسروں کا حال بھی بتا سکتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت ادا کی ہے وہ علوم و معارف پر مشتمل کتابیں لکھ سکتا ہے لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ بھی سکتا ہے بسم رب وکلبی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا تو اس موضوع پر بہت تفصیل بہار بیان ہو سکتی ہے لیکن انہیں چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو جو ہے وہ عزت عطا فرمائی ہے انسان کو اللہ رب العزت نے بزرگی ارشاد فرمائی ہے عطا فرمائی ہے آیت نمبر اکہتر ہے یومان ادنا سم بام فمن اتا بہ بین الا اکا فر اون کتاب ولا یو فطیلا جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جو اپنا نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے اور تاگے پر ان کا حق نہ دوایا جائے گا اس میں فرمایا گیا ہے کہ جس دن ہم نے ہر جماعت, کو کے, ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یعنی جس کا وہ دنیا میں اتباع کرتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نہما نے فرمایا کہ اس سے وہ امام زماں مراد ہیں جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی حاصل یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلاں کے متبعین اے فلاں کے متبعین تو فرمایا تو جو اپنے نامہ داہنے ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے یعنی نیک لوگ جو دنیا میں صاحب بصیرت تھے اور راہ راست پر رہے ان کو ان کا نام عمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس میں نیتیاں اور کاتے دیکھیں گے تو ان کو ذوق و شوق سے پڑھیں گے اور جو بدبخت ہیں کفار ہیں ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے کچھ انہیں, انہیں دیکھ کر شرمندگی ہوگی دہشت سے پوری طرح پڑھنے پر قادر نہ ہوں گے تو فرمایا تاغے پر ان کا حق نہ دبایا جائے گا انہیں ثواب اعمال میں ان سے ادنا بھی کمی نہ کی جائے گی ارشاد فرمایا آئت نمبر بہتر ہے وَمَنْ كَانَ فِي کی حاضی اعما فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ فی وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور اور بھی زیادہ گمراہ اللہ اکبر دوبارہ سونے ترجمہ اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور اور بھی زیادہ گمراہ مراد اس سے یہ ہے کہ دنیا کی حق کے دیکھنے سے جو اندھا ہو تو نجات کی راہ سے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے یعنی نجات کی راہ سے اندھا ہے مانا یہ ہے کہ جو دنیا میں کافر و گمراہ ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا کیونکہ دنیا میں توبہ مقبول ہے اور آخرت میں توبہ مقبول نہیں ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا صرف ظاہر دیکھا جائے تفسیر کچھ بھی نہیں تو اس اعتبار سے تو میری اس کی تفصیل یہ ہونی چاہیے کہ جو دنیا میں نابینا ہے تو قیامت میں بھی نابینا ہوگا تو قیامت میں یعنی جنت میں بھی نابینا ہوگا دوزک میں جائے گا تو وہاں بھی نابینا ہوگا تو یہ مراد نہیں ہے مراد یہاں کفر ہے نابینا کو کفر سے تشویش دی گئی ہے چنانچہ میرا پاک پروردگار ازبجل ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 73، 74 اور 75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 پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے اللہ اکبر کبیرہ یہ تین آیات ہیں دیکھیے جہاں تک شامی نزول کا تعلق ہے تو کئی ہی روایات ہیں اطان حضرت ابن عبماس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت لیا کہ تقیب کا وفد رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہمیں اس سال تک لاد کی عبادت کرنے دیں اور ہماری وادی کو بھی اس طرح حرم بنا دیں جس طرح مکہ حرم ہے نبی پاک علیہ السلام نے انکار کیا تو انہوں نے اپنے سوال پر بہت اصرار کیا اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ عرب والوں کو ہماری فضیلت کا علم ہو جائے اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ عرب کہیں گے کہ آپ نے ان کو وہ چیز دے دی جو ہمیں نہیں دی تو آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان کے دلوں میں تما آ گئی یعنی وہ سمجھے کہ شاید معاذ اللہ سرکار راضی ہیں اشفخر اللہ تو دیکھیے یہ جو فرمایا گیا کہ اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آئے اس موقع کی ہے جب آپ نے ان کی باتوں کے جواب میں سکوت فرمایا اور اللہ آپ کی نیت کو خوب جاننے والا ہے ابن العمباری نے کہا ظاہر میں یہ نبی پاک علیہ السلام کا فیل ہے اور باطن میں مشرقین کا فیل ہے اور اصل معنی اس طرح ہے کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوشش کرتے اور لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی گناہوں کی طرف مائل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی بھی نبی اور کوئی رسول گناہوں کی طرح مائل ہو سکتا ہے اور یہ جو فرمایا گیا کہ ہم آپ کو دگنا جو ہے وہ مزہ چکاتے اور دگنی یہ جو قرآن کریم کی آئے ترجمہ کنظوری ایمان ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دو چند موت کا مزہ دیتے پھر تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں لیکن اس آیت میں تعریض ہے اور امت کو ڈرایا گیا ہے تاکہ مومنین میں سے کوئی شخص بھی اللہ کے احکام اور اس کی شرائط میں کسی مشرق کی طرف مائل نہ ہو مراد یہ ہے کہ فرمایا تو رسول پاک علیہ السلام سے جا رہا ہے لیکن ڈرایا امت کو جا رہا ہے ورنہ اللہ سے زیادہ علم والا کون اللہ کے تمام انبیاء اور رسول جب حق بات کی تعلیم دیتے رہے تو محبوب پاک علیہ السلام وسلام کس طرح جو ہے وہ معاذ اللہ اس سے اعراض کر سکتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہاں سرکار علیہ السلاطلام کو خطاب فرما کر امت کو ڈرایا گیا ہے اور جتنے بڑے بڑے, بڑے بھی آزمائشیں انبیاء کرام پر آئیں خود نبی پاک علیہ السلام پر آئیں اللہ کی عطا سے اللہ کے عزم سے اللہ کی توفیق سے ہی وہ انبیاء اور رسل ان آزمائشوں پر پورا اترے ہیں میرا ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 76 اور 77 ہے ان کا دفر کا من الخو کا منہا و عز اللہ خلا قلی اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے ڈگا دیں کھسکا دیں کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں اور ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹہرتے مگر تھوڑا سن کا من قد ارسل قبل کا من رسلی ولاسلی سنتی تحویلا دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے دیکھیے آیت نمبر 76 کی تفصیل میں دو قول ہیں فتادہ نے کہا یہ اہل مکہ تھے جنہوں نے نبی اباغ علیہ السلام کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا اور اگر وہ ایسا کرتے تو پھر ان کو مولت نہ دی جاتی یعنی وہ بھی مکہ میں نہ رہ سکتے لیکن اللہ نے ان کو نکالنے سے روک دیا تاکہ اللہ نے خود آپ کو مکے سے نکلنے کا حکم دیا پھر نبی پاک علیہ السلام کے مکے سے جانے کے بعد یہ بہت کم عرصہ مکہ میں رہ سکے عطا کے جنگ بدر میں کافی مشرقین مارے گئے کافی قید ہو گئے پھر آٹھ سال بعد نبی پاک علیہ السلام نے مکے کو فتح فرما لیا اللہ نے فرمایا تھا کہ پھر یہ بھی بہت کم عرصے مکے میں ٹھہر جاتے تو شروع میں تو یہ صرف ایک دھمکی معلوم ہوتی تھی مگر تقریبا 8 9 سال کے عرصے کے بعد یہ پیشن گوئی حرف ہو گئی. اس صورت کے نازل ہونے کے ایک سال بعد ہی مشرقین نے قصور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا اور اس کے آٹھ سال بعد نبی پاک علیہ السلام فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پھر دو سال بعد نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی مشرق اور بت پرست نہیں رہے گا اور سرزمین حجاز مشرقین کے وجود سے پاک کر دی گئی اور اب تک حرم کی حدود میں کوئی مشرق داخل نہیں ہو سکتا مشرقین نے مکہ مقرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گوارہ نہ کیا تھا لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ اور آپ کے پیروکار مکہ معظمہ پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قابض ہو گئے اور مشرقین کو قیامت تک کے لیے مکہ سے نکال دیا گیا اور یوں قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی نہایت آب و تاب سے پوری ہوئی دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو یہود نے آپ سے حسد کیا انہیں آپ کا قرب ناگوار ہوا انہوں نے آپ سے کہا اے ابو القاسم انبیاء علیہ السلام تو صرف شام میں بھیجے گئے تھے اور وہی مقدس سرزمین ہے اور وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسن ہے اگر آپ شام چلے گئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی پیروی کریں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ ملک شام جانے سے آپ کو صرف رومیوں کا خوف مانے ہے اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کی رومیوں سے حفاظت کرے گا تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چند میل دور تک روانہ ہوئے ذوال حدیفہ تک پہنچ گئے اور آپ کے اصحابی وہاں جمع ہو گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے شام کی طرف جانے کا عزم کر لیا ہے کیونکہ آپ اس پر حلیف تھے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اس موقع پر عائد نازل ہوئی اور آپ واپس مدینہ پاک لوٹ آئے بہرحال پہلے کول کی تقدیر پر یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی دوسرے پر یہ مدنی, مدنی ہے تو آیت نمبر 78 اور انسی ہے ارشاد فرمایا گیا سلا علی دلو کی شمسی علا غص ال قرآن الفجر ان نہ قرآن الفجری کا نماز قائم رکھو سورج ڈلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ومین اللّی فتح حجد بھی نا فی الطا ایب ایسا کا ربو کا اور رات کے کچھ حصے میں توجد کرو یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے قریب ہے کہ تمہارا تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں سبحان اللہ یاد نمبر اٹھہتر اور آیت نمبر اناسی ہے جس کی ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی سمجھیں اس کو فرمایا گیا نماز قائم رکھو سورج ڈلنے سے رات کی اندھیری تک یعنی اس میں زہر سے ایشا تک کی چار نمازیں آ گئی ٹھیک ہے سورج ڈلنے سے رات کی اندھیری تک تو زہر سے لے کر عشاء تک کی چار نمازیں آ گئیں فرمایا بقرآن الفجر اور صبح کا قرآن اس سے نماز فجر مراد ہے اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ کراعت ایک رکن ہے اور جز سے کل تعبیر کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں نماز کو رقوس جز سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کراعت نماز کا رکن ہے فرمایا بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جنہیں نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور رات کے کچھ حصے میں تحجد کرو یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے یعنی تحجد نماز کے لیے نیند کو چھوڑے یا بعد عشاء سونے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں نماز تحجد میں بہت خزیلتیں آئی ہیں نماز تحجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی جمہور کا یہی کول ہے حضور کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے اور اس کی کم سے کم دو رکعتیں وہ تو وقت چار اور زیادہ آٹھ ہیں اور سنت یہ ہے کہ دو دو رسع کی نیت سے پڑی جائیں اگر آدمی شب کی ایک تہائی عبادت کرنا چاہے دو تہائی سونا تو شب کے تیسرے حصے کو لے کر درمیانی تہائی میں تحجد پڑھنا افضل ہے اور اگر چاہے کہ آدھی رات سوئے آدھی رات عبادت کرے تو نصف آخر افضل ہے جو شخص نماز تحجد کا عادی ہو اس کے لیے تحجد ترک کرنا مخرو ہے جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث شریف میں بھی ہے تو اس میں نمازوں کا مسئلہ بھی آ گیا اور اسی طرح فتحجد کی فضیلت بھی آ گئی اور اس کی مطلب جو ہے وہ اوقات کا جہاں تک مسئلہ ہے دیکھیں غسف اللیل کا معنی غفق اللیل کا معنی ہے رات کی سیاہی اور اس کا اندھیرا اور جب رات کی سیاہی اور اندھیرا چھا جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح دیکھیے زہر اثر مغرب شا اور فجر کی نمازوں کے مستحب اوقات احادیث کی روشنی میں بھی ذکر اگر ہم کرتے ہیں تو اس کو بھی ذرا سماعت فرمائیں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جب آفتاب نصف نہار سے زائل ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب تک اصلی سایہ نکل کر ہر چیز کا سایہ ایک مسل تک رہے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے امام شافعی امام مالک اور امام احمد کا یہی نظریہ ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک دو مثل سائے تک زہر کا وقت ہے آئمہ اصطلاثہ کی دلیل بھی ہے حدیث سے اور امام اعظم و حنیفہ جو ہے ان کی بھی دلیل ہے اور امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوزر رضی اللہ کا عنہ بیان کرتے ہیں بخاری کی حدیث کہ ہم ایک سفر میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے مؤذن نے اذان دیرے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا ٹھنڈا وقت ہونے دو اس نے پھر ازان دینے کا ارادہ کیا آپ نے فرمایا ٹھنڈا وقت ہونے دو اس نے تیسری بار ازان دینے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا وقت ہونے دو حتیٰ کے سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا اور آپ نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کے سانس سے ہے تو یہ حدیث دو وجہوں سے امام اعظم کے مسلک پر دلالت کرتی ہے اولا یہ کہ آپ علیہ السلام نے ایک مثل سائے کے بعد اذان دینے کی اجازت دی اور نماز بہرحال اس کے کچھ دیر بعد پڑی تو ثابت ہوا کہ زور کا وقت ایک مثل سائے کے بعد بھی رہتا ہے قانین اس وجہ سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گرمی کی شدت ایک مثل سائے کے بعد ہوتی ہے اور متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گرمیوں میں زہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑو اور اس سے متعلق اور بھی حدیثیں ہیں اور اثر کا جو وقت ہے اور اس میں بھی ظاہر ہے اسی اختلاف پر یہ معاملہ ہے کہ آئی ایم کے نزدیک اثر کا وقت ایک مثل سائے سے شروع ہوگا اور امام اعظم ابو حریفہ کے نزدیک دو مثل سائے میں شروع ہو جاتا ہے اور نماز مغرب کا وقت سب کے نزدیک غروب آفتاب کے باگ شروع ہوگا اور شفق کی سفیدی غائب ہونے تک رہے گا جب بالکل اندھیرا پھیل جائے اور یہ وقت ہر موسم میں ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ تک رہتا ہے آئی ایم اور کے نزدیک شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد افق پر دکھائی دیتی ہے اور امام اعظم کے نزدیک اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد سفیدی چھا جاتی ہے اور شفق سے مراد یہ سفیدی ہے اور جب یہ سفیدی بھی غائب ہو جائے اور بالکل اندھیرا چھا جائے تو پھر عشاء کا وقت ہوتا ہے اور عشاء کے وقت کی ابتدا اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ آئمہ ثلاثہ کے نزدیک سرخی غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور امام اعظم کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد سرخی ظاہر ہوتی ہے پھر سفیدی پھیلتی ہے اور اس کے غائب ہونے کے بعد عشاء کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے اور عشاء کا جو مستحب وقت ہے وہ تو آدھی رات تک ہے اور عشاء پڑھنے کا جو جواز ہے وہ طلوع فجر تک ہے اور فجر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب فجر سادگ طلوع ہوتی ہے اور تحری کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے حضرت جبرائیل نے دوسرے دن آب علیہ السلام کو اس وقت نماز پڑھائی تھی جب خوب سفیدی پھیل گئی تھی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اسی وقت فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے اور عائمۂ ثلاثہ کے نزدیک اول وقت میں صبح کی نماز پڑھنا مستحب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ حدیث ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ ہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صبح کی نماز کو سفیدی میں پڑھو اس سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے تو بہرحال دیکھیے یہ پانچوں حدیثوں اور پانچوں نمازوں کے جو اوقات ہیں ان سے متعلق میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی ہے اب اس میں تحجد کی فضیلت بھی بار بیان ہو سکتی ہے اور اس پر بھی کئی حدیثیں ہیں مقام محمود بھی اس آیت کے تحت جو ہے وہ بیان ہو سکتا ہے لیکن چونکہ اس موضوع پر ہم کئی مرتبہ جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں لہذا اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ آیت نمبر 80 میرا رب ارشاد فرماتا ہے وقر رب اد وقر رب ادخلني مدخلا صدقا واخرجني مخرجا صدقا ودع لي ملتي قد السلطانا مصيرا اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی, اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے اس میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اس سے مراد کیا ہے یعنی جہاں بھی میں داخل ہوں جہاں سے بھی میں باہر آؤں خواب و مکان ہو یا منصب ہو یا کام ہو بعض مفسرین نے کہا مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل کر اور وقت باعث عزت و کرامت کے ساتھ باہر لا بعض نے کہا معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی اطاعت میں صدق کے ساتھ داخل کر اور اپنی منعی سے صدق کے ساتھ خاری فرما اور اس کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ منصب نبوت میں مجھے صدق کے, ساتھ صدق کے ساتھ داخل کر اور صدق کے ساتھ دنیا سے رخصت کے وقت نبوت کی عرب کے واجدہ سے عہدہ برآ فرما اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا خروج صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو کئی مطلب اس میں جو ہیں وہ جہاد ہیں کئی اقوال ہیں جو کہ بزرگان دین کے ہیں اور یہ تو فرمایا کہ مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے یعنی وہ قوت عطا فرما جس میں سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہوں اور وہ حجت جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں اور وہ غلبہ ظاہرہ جس سے میں تیرے دین کو تقن دوں یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا تو یہ ہے اس سے مراد آیت نمبر اکیاسی ارشاد خدا بندی و قلجا قل الْبَاطِلَ ظہو کا الْبَاطِلَ اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا یہ جو فرمایا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا مراد اس سے کیا ہے یعنی اسلام آیا اور کفر مٹ گیا یا قرآن آیا اور شیطان ہلاک ہوا اور یہ جو فرمایا کہ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا یعنی اگرچہ باطل کو کسی وقت میں دولت و سولت حاصل ہو مگر اس کو پائی داری نہیں اس کا انجام بربادی اور خواری ہے حضرت ابن مسعود سے روایت کے نبی پاک علیہ السلام روز فتح مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کعبہ مقدمے کے گرد جن کو لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کیا گیا تھا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی حضور یا آیت پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گر جاتا تھا یہ ہے جا الحق و زا الباطل تو جو چیزیں اللہ کی یاد سے غافل ہیں اس کی معصیت پر مبنی ہوں ان کو توڑنے کا وجوہ سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان بتوں کو توڑ دیا اس آیت میں مشرقین کے بتوں کو توڑنے اور دیگر بتوں کے توڑنے کی دلیل ہے آج کل کی ثقافت میں مختلف جانوروں کے خوبصورت مجسمے بنا کر گھروں میں زینت اور ڈیکوریشن کے طور پر رکھے جاتے ہیں یہ جائز نہیں اور ان مجسموں کو توڑنا واجب ہے اسی طرح اللہ و عید کے وہ تمام آلات جو دین اور عبادت سے قافل کرنے والے ہوں ان میں نیکی اور خیر کا کوئی پہلو نہ ہو ان کا توڑنا واجب ہے اللہ اکبر اسی طرح ٹی وی بی سی آر پر اگر صرف فلمیں اور موسیقی کے پروگرام سنے اور دیکھے جائیں تو ان کا توڑنا بھی واجب ہے اور اگر ان کے ذریعے صرف خبریں دینی اور معلوماتی پروگرام دیکھے سنے جائیں تو اس میں اس وقت کوئی حرج نہیں جبکہ کوئی نامحرم کی تصویریں نہ ہوں اور اس زمانے میں ایسا ہونا بہت مشکل ہے حضرت سید نابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کا حکم دوں پھر نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دوں پھر ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں پھر دیکھوں کہ کون لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اللہ اکبر بخاری شریف کی حدیث میرے آقا صلی علیہ وسلم خود آگ لگانے کے بارے میں فرما رہے ہیں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 جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے حضرت ابو سعید خدری ربی اللہ تعالی عن بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صاحب عرب کے کسی قبیلے میں گئے اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی اسی دوران اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈک مار دیا ان لوگوں نے ان صحابہ سے کہا کہ کیا تم لوگوں میں کہ کسی کے پاس دوا ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے صحابہ نے کہا تم لوگوں نے ہماری زیاست نہیں کی تھی ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہیں دو گے تو انہوں نے صحابہ کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ طے کیا پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر اپنے تھوک کی چھینٹیں ڈالی وہ تندرست ہو گیا پھر وہ بکریوں کا ریوڑ لے آئے صحابہ نے کہا ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ نہ لیں انہوں نے آپ سے پوچھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے ان بکریوں کو لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو سرکار فرماتے ہیں کہ اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس شخص نے کتاب اللہ کی اجرت لی ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ اجرت کی مستحق اللہ کی کتاب ہے تو اس سے یہ بالکل ظاہر ہو گیا کہ عالم دین بیان کرنے کے لیے اگر جانا اگر اس کو کوئی بلائے اور وہ اس پر کوئی ڈیمانڈ کرے تو عالم دین کے لیے جائز اور یہ بھی معلوم چل گیا کہ اگر کوئی تعویز کرنے والا یا دم کرنے والا اجرت طلب کرتا ہے تو شرح یہ بھی جائز ہے جس میں بھی مطلب کوئی حرج کی بات نہیں ہے اب صحابہ کرام نے اب ظاہر ہے کہ ایک ریور لیا تھا دم کرنے کا لیکن بول تو دیا لیکن بعد میں خیال آیا کہ سرکار سے پوچھ تو نہیں کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا دیکھا آپ نے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور ابو دود میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے صاف ستہ سے یہ حدیث بھری ہوئی ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے صحابہ کے کی سنائی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے تو اندازہ کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کتنی شفا رکھی ہے اور یہ تو جسمانی ہے ورنہ تو ظاہر ہے کہ روحانی تو اس میں روحانیت تو بے شمار ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب تعویذ لٹکانے سے یہ ارادہ نہ ہو کہ اس سے نظر نہیں لگے گی یا کوئی بیماری نہیں ہوگی تو جائز کسی بھی تندرست آدمی کے گلے میں تعویذ لٹکانا کسی مصیبت کے نازل ہونے کے بعد گلے میں تعویذ لٹکانا جائز جب اس تعویذ میں اللہ کے اسماں لکھے ہوئے ہوں اور اس توقع پر تعویذ لٹکایا جائے کہ اس سے مصیبت تل جائے گی شفا حاصل ہوگی یعنی اللہ تبارک تعالی کرم فرمائے گا اس کے سبب سے اور حضرت عبداللہ ابن ابن امر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جاتا ہو تو وہ پھر یہ پڑے کہ میں اللہ کے غضب اور اس کی بری سزا سے اور شیاطین کے شر سے اور ان کے حاضر ہونے سے اللہ کے کلمات تامس کی پناہ لیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور نہ سمجھ بچوں کے گلوں میں یہ کلمات لکھ کر لٹکا دیتے تھے یہ ابود ترمزی مصنف ابن ابی شہبہ وغیرہ میں اور تبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آئٹ نمبر تریاسی ہے و ازا انسانی ارد و نجا نیبی و ازا مسا کا اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے تو بتایا گیا کہ نو انسان کے اکثر افراد کا یہ حال ہے کہ جب انہیں اپنا مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں اور بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں اور جب اللہ ان کی ناشکری کی وجہ سے ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے یا ان کے ظلم اور جرم کی پاداش میں ان پر کوئی مصیبت نازل کرتا ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ارشاد خدا بندی ہے عائد نمبر چوراسی ہے قل يعمل تم, اعلم بمن هو تم فرماؤ سب اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے اب دیکھیے اس میں اللہ تبارک و بطالہ اپنے علم کی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک واطع جل جلال خوب جانتا ہے کہ کون صحیح راہ پر ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پورا قرآن, قرآن اول سے آخر تک پڑھا مجھے جو آئے سب سے زیادہ اچھی لگی اور جس پر سب سے زیادہ بخشش کی امید ہے وہ یہی ہے یہی والی آئس جو میں نے سنائی آپ کو المال قل اعلی شاہ کی لاتی فرب بُمْ عالم و دیمن ہوا عہدا سبیلا تم فرماؤ اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے ارشاد فرما اللہ رب العزت نے اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے جو ہے وہ بندوں کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بخشش کے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے دیکھیے بندے کا طریقہ ہے گناہ کرنا اور اللہ کا طریقہ ہے معاف کر دینا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھا اور مجھے جو آئے بہت زیادہ بھائی جن سے مجھے مقصرت کی امید ہے وہ یہ ہے حامد تنزیل الکتابی مینو العزیز العلیم غافر لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ <حَامِن> اس کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب ہے علم والا ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت عذاب والا ہے بہت قدرت والا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و مطالعہ جلا جلا کرم فرمائے اور ہم سب کو مطلب جو ہے وہ دین اسلام پر جو ہے وہ, وہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین اس عیسائد میں جو شاقلہ ہے اس کے معنی ہے طریقہ مذہب فطرت یعنی جن لوگوں کی روحیں نیک اور پاک ہیں ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان میں قرآن کے تقاضوں پر عمل کا اظہار ہوتا ہے اور ان کی سرشت اور اٹھان تقوی اور تہارت ہوتی ہے اور جن کی روحیں ناپاک اور مقدر, مقدر ہوتی ہیں ان پر جب قرآن پڑا جاتا ہے تو ان میں گمراہی اور سرکشی کا اظہار ہوتا ہے جیسے بارش اگر زرخیز زمین پر ہو تو سبزہ اور ہریالی اور زیادہ ہوتی ہے اور بنجر اور شور زمین پر ہو تو اس کی خرابی اور زیادہ ہوتی ہے بدبو دار جگہ پر ہو تو بدبو زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تعالی درس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین تو آیت نمبر چوراسی تک جو ہے وہ الحمدللہ درس آج ہوا ہے انشاءاللہ تبارک و تبارکہ وطالعہ آیت نمبر پچیاسی سے ہم درس کا انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ کل پھر جو ہے وہ آغاز کریں گے اور آیت نمبر پچیاسی ٹھیک ہے کل انشاءاللہ یہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو جائے گی کیونکہ اس کی کل آیات 111 ہیں تو پچاسی آیتیں ہو چکی ہیں تو کل گیارہ وہ اور پندرہ یہ سولہ آیتیں جو ہیں انشاءاللہ کل ہم اس سے متعلق درس مکمل کر لیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہم سورہ بنی اسرائیل سے متعلق کل درس ہمارا مکمل ہو جائے گا اور پھر ہماری جو سورت ہے جس کا آغاز ہوگا وہ ہے سورہ قحف صحاب قحف جس کو مطلب بڑا مشہور ان کے واقعات ہیں تو اللہ نے چاہا تو اس سے متعلق بھی ہم انشاءاللہ شاء کو سنیں گے اللہ تعالیٰ اپنی پاس بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین آمین وما علینا اللہ کوئی بائی تشریف لائے نہ شریف فرما دے نہ شریف فرمانے کے لیے کوئی بائی تشریف نہیں آئیں انشاءاللہ شاء کے بعد ہم سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی درس سنیں گے انشاءاللہ تشریف لائیں دل میں مدینہ